بسم اللہ الرحمن الرحیم رجب سن چودہ سو سولہ ہجری میں ہونے والے اس بیان کا نام ہے آسیب کا علاج ارشاد ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا دنیا کی ہر چیز اس کو ڈراتی ہر چیز دنیا کی اس کو ڈراتی میرے سامنے دو مثالیں بہت آتی رہتی ہیں بہت زیادہ اور جب لوگوں کو حقیقت سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ سمجھنے کا نام بھی نہیں لیتے اس لیے کہ نافرمانی کرتے کرتے دل سیاہ ہو گئے یہ بات سامنے آتی رہتی ہے کہ وہ کسی نے سیفلی کر دیا کوئی کہتا ہے کہ آسیب کر دی آس ہے کوئی کہتا ہے سیفلی کر سکیا پوران جگہ پر ایک مولانا صاحب بیٹھتے ہیں ان کو دکھایا تو انہوں نے فرمایا کہ کسی نے سیفلی کیا پران جگہ پر کوئی بابا بیٹھتا ہے اس نے بھی سن کر دیکھا کہتے سیفلی کر دیا فلا جگہ پر کوئی عامل بیٹھتا ہے اس نے دیکھا اور یہ کہا کہ سفری کر دیا ہے <تصفيق> میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جتنے بابے ہیں جتنے عامل ہیں جتنے مولانا صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ سفری کر دیا ہے تو آپ لوگ ایسا کریں کہ کوئی اچھا خاصا تندرست صوفی فیصد جو تندرست ہو جسے کوئی تکلیف نہ ہو اس کے پاس وہ چلا جائے اور بتا دے کہ میری طبیعت ذرا خراب ہو رہی ہے تو طویل یہ کر لے کہ تجھے دیکھ دیکھ کر خراب ہو رہی ہے دل چاہتا ہے کہ تیری پھکائی لگاؤ تو نے دنیا کو تباہ کر رکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ میری طبیعت کچھ خراب ہے تو اللہ کے نبی سے جھوٹ تو نہیں بول رہے تھے طبیعت خراب یہ ہے کہ ان کی گت بنانے کو دل چاہتا ہے تم لوگ ذرا چلے جاؤ تو دیکھو میں کہ کیا بناتا ہوں تو جو سب سے بڑا تھا اس کو تباہ کر نہیں دوسروں کو تباہ کر کے سب سے بڑے کے پاس پلاڑی وغیرہ رکھ دیے کیا تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا کریں کسی بہت بڑے حامل بہت بڑے حامل بہت بڑے حامل کے پاس آپ چلے جائیں اس کو کہہ دیں کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے یعنی مجھے اگر استطاعت ہو در حکومت مل جائے تو تیرا دو کانٹا نکال دوں تیرے شر سے دنیا کو پناہ دے دوں میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے تو وہ یہی کہے گا کہ اپنا درا رومال دے دیں اور اگر کوئی عورت ہوگی تو اس سے رمال نہیں مانگے گا دوپٹہ نہیں اسے کہا کہ بنیان دو عورتوں کی بنیان مردوں کا رومال وغیرہ ہے ایسے وہ بھی کافی ہے تو وہ سون کر ایسے سونگے گا اس کے بعد تجھ پر کسی نے صرف نہیں کیا اور کسی کو کہہ دے گا تج پر دس جنات ہیں آصف دس بس ایک چکر پہ چکر چکر پہ چکر ارے وہ تو ایک ہمارے لیے بہت اچھی مثال تھی تو وہ معلوم نہیں اللہ کا ورنہ گدھر چلا گیا چلے گئے عبد الحلیم نام تھا اس کا ہیں عبد الحکیم اس کا کوئی خلیفہ تو رہنا چاہیے مجلس میں دکھانے کے لیے ایک صاحب یہی کہ میں رہتے تھے عبد الحکیم نام تھا ایسے موقع پر میں ان کو کھڑا کر کے مجلس میں ان کی زیارت کروایا کرتا تھا تو وہ اپنا قصہ بتاتے تھے کہنے لگے کہ میرے بھائی کی کچھ طبیعت خراب ہے تو اس کے اصرار کرنے پر یا اور کچھ بڑوں کے اصرار کرنے پر میں اپنے بھائی کو لے گیا ایک حامل کے پاس تو حامل نے سمجھا کہ یہ جو یہ خود جو ہے اس کی طبیعت خراب ہے تو آم نے جلدی سے اس کا رمال لے لیا بھائی تو رہا الگ اس کے ہاتھ سے پکڑ کر رمال سو کر ایک دم پھینکا تجھ پر یتنی تو اتنی چینت ارے مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے دکھاتے تو دوسرے کو لایا وہ اسی وقت تجھ پر اتنے جاتے اور سنیے جو لوگ بتاتے ہیں مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں عامل کوئی ایسا عامل ایسا عامر ایسے کہہ رہا ہے تو میں یہی کہتا ہوں کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو اللہ سے ڈر ہو تو پھر کوئی عامل تو بھی نہیں ڈرا رہ سکتا اللہ سے ڈر تو لوگ جواب بعض بڑے عجیب عجیب دیتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ وہ عامل عالم ہے بعض کہتے ہیں کہ وہ عامل بزرگ ہے بعض کہتے ہیں وہ عامل جو بندی ہے بعض کہتے ہیں وہ عامل تبریری بھائی ہے بعض کہتے ہیں کہ وہ عامل پیسے نہیں دیتا کوئی تما نہیں سنیے یاد رکھیے اگر بات سمجھ میں آ جائے تو خواب عامل عالم ہو خواب دیوگ بندی ہو یا وہ دیوب بندیوں کا بھی کوئی بہت بڑا بندی ہو کتنے دیو بند کر رکھے ہوں خواہ وہ کوئی بزرگ آسمان پر اڑتا ہو خا کوئی اتنا بڑا بزرگ ہو کہ تبری بھائی کیوں نہ کوئی بھی ہو سوری ہے جیسے پیسے نہ لیتا ہو بلکہ پیسے دیتا بھی ہو یہ بھی سنا آپ اگر اپنا رمال دکھانے جائیں تو آپ کو ہزار روپے پتڑا بھی دیتا ہو کہ اس کو کوئی تماہ نہیں ہے پیسے نہیں دیتا میرا دعوی ہے اور سالوں سے برابر اعداد پر اعلان کر رہا ہوں کوئی بھی ایسا حامل آپ کی نظر میں ہو کتنا بڑا بزرگ ہو کتنا بڑا دیوبندی ہو کتنا بڑا عالم ہو کتنا بڑا تبلیغی ہو کیسے بھی ہو تو آپ تجربہ کیوں نہیں کرتے درج چلے جائیں جب آپ کی صحت بالکل ٹھیک ہو اور جا کر اسے کہہ ہیں کہ وہ بابا میری طبیعت ذرا کچھ خراب ہے تو وہ آپ کا رومال سو یہ ضرور کہہ دے گا کہ آپ کو کسی نے سیفلی کیا تھا. پھر اگر کوئی عورت ہوگی تو وہ بتائے گا کہ تیری دیورانی نے کیا جٹھانی نے دیورانی نے ساس نے یہاں میں لوگ ایسے وہ شخص یاتین کے ان پر اثر ہوتا ہے نا وہ نام بھی ایسے ایسے بتاتے ہیں کہ اس کو کہ ہاں دیبرانی جٹھانی اور نند اور ساس ان کی تو کبھی بنتی ہی نہیں ہے تو وہ انہوں نے کیا تو ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے مصیبتیں ان میں ڈال دیتے ہیں یہ, یہ عام ان لوگ جو ہیں تو اب آپ لوگ تجربہ کریں گے کسی کا بھی بتایا تو ذرا چلے جایا کریں ایک ایسی طرح مزہ لینے کے لیے بات کس پر چل رہی تھی جس نے دل دے دیا اپنے اللہ کو پوری دنیا کے حامل مل جائیں پوری دنیا کے جنات مل جائیں پوری دنیا کے سیفری کرنے والے مل جائیں اس کے قل پر بال برابر کوئی اثر نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا ڈرتا ہے وہ دنیا میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا یہ پھر لوٹا دو آخر میں یہ بات لوٹا دوں اس کو خوب یاد کر لیں دو جملے بس ان کو یاد کر لیں جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا دنیا کی ہر چیز اس کو ڈر وہ دنیا کی ہر چیز سے ڈرے گا یہ بات لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے کہ تم جو چلا رہے ہو کسی نے سفری کر دیا اتنے آس آ اور ایسے ایسے دشمن ہمارے پیچھے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو پھر بھی نہیں چھوڑتے ایسے عذابوں میں مبتالا اللہ نے دنیا میں جہنم میں جھونک رکھا ہے تیسرے عذابوں پر عذابوں میں اس کے باوجود نافرمانیاں کرتے کرتے دل ایسے سیاہ ہو گئے ایسے سیاہ ہو گئے کہ پھر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتے بلو تباق اعلی ربی کیسے وقف علنگ ہاں یا ریتنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو جہنم پر کھڑے جب ہم کریں گے نا جہنم پر دنیا کی جہنم نہیں آغرت میں اس جہنم کو تھی آنکھوں سے دیکھیں گے وہاں کہیں گے یا اللہ اگر ہمیں تو دنیا میں واپس بھیج دے تو پھر ہم شرک نہیں کریں گے تیری نافرمانی نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں بھی یہ جھوٹ بولیں گے اوپر اوپر سے تو ایسے کہیں گے اور دل میں میں اس وقت میں بھی ان کے یہی بات ہوگی کہ ذرا چھوٹ ہے جا کر پھر دیکھیے اللہ کی نافرمانی کیسے کرتے واپس بھیج دے اللہ کو دھوکہ دے گے ذرا واپس بھیج دے تو پھر دیکھیے ہم کیا کرتے پھر پہلے سے بھی جا نافرمانی کریں گے یہ جب دل سیاہ ہو جاتے ہیں تو حال یہ ہو جاتا ہے کتنے بڑے الفاظ کتنی بڑی مصیبتیں کچھ بھی ہو جائے نافرمانی نہیں چھوڑتے یہ بات اس پر ہو گئی کہ بچے چھوٹے چھوٹے وہ جب چلتے ہیں روتے ہیں ہنستے ہیں اور وہ کچھ اپنے مستیاں کرتے ہیں مچلتے ہیں چل رہے ہیں ان کو کوئی معلوم نہیں کہ مجھے گاؤں دیکھ رہا ہے کوئی خوش ہوگا یا نہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا یا کوئی پاگل کہے گا کیا کہے گا کوئی پرواز نہیں یا اللہ تو ہم سب کو اپنی ذات کے ساتھ ایسی محبت ایسا تعلق عطا فرما دے کہ نظر صرف تجھ پر رہے صرف تجھ پر نظر رہے بس تو راضی ہے تو سب کچھ ہے تو راضی نہیں تو پوری دنیا ناراض ہوتی رہے کسی کی کوئی پرواہ نہ رہے آج اور شیفلی اتارنے کے لیے لوگ جو بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں ان کا تھوڑا سا بیان कुछ کچھ ہو گیا تھا تھوڑا سا اور بھی کرتے जब جب اللّہ تعالیٰ نے شروع کروا ہی دیا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ میں سے کسی کے دل میں کچھ شوق اٹھ رہا ہو کسی سیتھلی نکالنے والے کے پاس جانے کا اللہ تعالیٰ حفاظت چلیے بتایا تھا کہ جب میں کہتا ہوں کہ یہ حامل لوگ دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں ان کی باتوں کا کوئی اعتبار نہ کریں خود ان کے دماغ پر ایسے لگتا ہے کہ بدعمالیوں سے سیتلی ہو گیا ہے ان کے دماغ پر شیتلی ہوا ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتے رہتے ہیں پھر بھاگ کہہ دیتے ہیں اس عامل کے سفی ہونے کے لیے بعض کہہ دیتے ہیں وہ تو عالم ہے بعد کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تو دیوبندی ہے بعد کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تو تبلیغ کا سربراہ ہے بہت بڑا تبلیغی ہے یہ تین باتیں تو شاید کل بتا دی تھی تو اور سن لیجیے بات کہتے ہیں کہ بہت بڑے جامعہ کے شیخ الحدیث ہیں بات کہتے ہیں کہ مفتی ہیں مفتی تو چلیے یہ دو بھی ساتھ ہی ملا دیں خوب عالم ہو خو بندی ہو خواہ تبلیغ بھائی ہو خواہ شیخ الحدیث ہو خواہ مفتی ہو کچھ بھی ہو تو میری بات پر آپ نہ چلیں خود اپنا تجربہ کریں جیسے میں نے پہلے بتایا ہے جب آپ بالکل ٹھیک تندرست ہوں آپ چلے جائیں وہ تو دس بتائے گا دس نہیں تو دو تین تو بتا ہی دے گا آپ تین سیب. چھوڑے گا نہیں کسی کو اپنے دروازے سے واپس نہیں کرتے بلکہ اگر کوئی مفتی یا شیخ الحدیث ایسی گمراہی میں مبتلا ہو گیا تو وہ چکر چلائے گا اپنی شان کے مطابق وہ دوسروں سے زیادہ چکر چلائے گا ابھی تازہ تازہ واقعہ ہے کہ تین بہنیں ہیں ان کی شادی نہیں ہو رہی عامل صاحب نے یہ بتایا کہ تینوں بہنوں پر جنات عاشق ہیں اور تینوں کی والدہ پر بھی جنات عاشق ہیں وہ جنات ان کی شادی نہیں ہونے دیتے میں نے ان سے کہا نہیں ویسے خیال آیا کہ یہ تینوں لڑکیاں پھر جنات کی بیٹیاں ہوں گی جب ان کی ماں پر بھی عاشق تھے وہ جنات جاتے عاشق ہیں تینوں بہنوں پر وہ شادی وہ جنات نہیں ہونے دیتے میں نے جب ان سے کہا کہ یہ عام لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہو یہ تو ای چکر چلاتے رہیں گے میں نے بتایا کہ جنات تو عاشق نہیں ہیں وہ عامل صاحب ان پر عاشق ہیں ان سے بچو وہ نہ کہیں کانٹا نکال دیں جواب یہ ملا کہ جس عامل کے پاس جاتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ ان پر تینوں بہنوں پر میں ماں کے چاروں پیر جنات عاشق ہیں وہ عامل صاحب مفتی ہیں میں نے کہا بس اللہ بجائے مفتی اتنا بڑا چکر چلاتا ہے کہ کوئی دوسرا ہوتا تو اتنا بڑا چکر نہ چلا سکتا اس مفتی سے بچو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی وہ مفتی کے پاس جانے سے جانا چھوڑ دیا لوگوں نے اللہ نے بچا لیا ورنہ مفتی تین بہنوں کو اپنے قبضے میں لانے کے لیے پھر کوئی فتویٰ بھی تلاش کرتا بہنوں کو تو جمع کرنا جایز نہیں معلوم نہیں باری باری کیا کچھ کرتا وہ مفتی کا چکر بہت بڑا ایک عامل صاحب بہت بڑے جان لا کے شیخ الحدیث بہت مشہور مفتی بھی اب چکر سنیے میں نے کہا نا اپنے مقام کے مطابق چکر ہوتا ہے ایسا چکر جب بتانے لگا ہوں کسی عامل کا اپنے نہیں سنا ہوگا ان شیخ الحدیث صاحب نے مفتی صاحب نے اپنے صاحب دادے کو صحابی بنا رکھا تھا کہتے ہیں یہ صحابی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر ایک جن آتا ہے وہ جن صحابی ہے وہ ان میں حلول کیے ہوئے ہیں ان کے اندر رہتا ہے وہ جو شخص صحابی کی زیارت کر کے طبعی بننا چاہے بس وہ یہ شہادت حاصل کر لے وہ شیخ الحدیث اپنے سفیر بخاری کے سبق چھوڑ کر فتویٰ کے کام چھوڑ کر کبھی کہیں کبھی کہیں بڑی بڑی مجلسیں لگا رہے ہیں بیس بیس پچاس پچاس آدمی آ کر طے ویوی بن رہے ہیں صحابی کی سیارت کر رہے ہیں کتنا آسان کر دیا طے ویوئی بننا پھر صاحبزادے کو صحابی بنا کر آگے یہ کام کرتے تھے کہ جس کی بیوی بھی بی بیمار کو ایسے چکر عورتوں پر زیادہ چلتے ہیں مردوں کی بنسبت جس کی بیگم کو کوئی تکلیف ہو تو وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کرے وہ آ کر بتاتا صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اچھا میں چل کر خود دیکھتا ہوں یہ صحابی کا یہ کام رہ گیا لوگوں کی بیویوں کو دیکھنا ہوں. اتنے سو سال گزرنے کے بعد اب صحابی کا کام رہ گیا کہ لوگوں کی بیویوں کو جا کر دیکھا کرے اچھا میں جا کر دیکھتا ہوں جانے لگے وہ السلام علیکم کہہ کر جاتے جس کو صحابی بنایا ہوا تھا جس لڑکے کو وہ خود ہی بول رہا اچھا میں جان جانے لگوں السلام علیکم تو ان کے ابا حضرت مفتی صحاب شیخ الحدیث جو ہمیں کہتے ہیں اچھا حرت آپ ذرا دیکھ کر صحابی کو کہہ رہے آپ دیکھ کر تھوڑی دیر کے بعد پھر آ کر کہتے السلام علیکم صحابیلاں بیگم کو دیکھ کر واپس تشریف لے آئے پھر مجلس میں دوسرے لوگ بھی عقیدت سے جواب دیتے صحابی کا ہے اور ان کے ابا تو بہت ہی خصوصی سے متوجہ ہو کر رہے ہو رہے جواب ہاں ہاں اپ بول رہے ہیں اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں وہ صحابی ہے نا تو حضرت ہاں حضرت کیا ہوا فرماتے ہیں کہ اچھا میں دیکھایا ہوں تو ایسا ایسا جن ہے یا اتنے جنات ہیں یا کسی نے سیف کیا ہے پھر صحابی صاحب ذرا سا سر جو کر بیٹھ جاتے ہیں پھر ابا سے فرماتے کہ آپ اس کے لیے فلاں تعبیر لکھیں ابا وہ نوگر بنا رکھا تھا فلاں آیت لکھے وہ لکھتے پھر صحابی تو بڑے اشتغنا سے بیٹھے ہوتے تھے پھر وہ ابا ہی پوچھتے حضرت اس کا کچھ حدیہ یہ جو تعب آپ نے لکھایا اس کا کچھ ہے دیا تو وہ بہت ایسے ذرا انہیں بنا کر پچاس روپئے پچاس سے کم تو بولتے ہی نہیں تھے یہ ہے اب سے تقریبا تیس سال پہلے کا قصہ اب تو نرخ بہت بڑھ گئے اب تو پانچ سو سے کم نہیں وہ, وہ ان کا ان کا سارا جتنا بھی دھندا تھا وہ تو میں نے برباد کر دیا اس کے بعد وہ تو جلا نہیں اگر چلتا رہتا کہ خدا نہ ناستہ یا آج کوئی ایسے بندہ تو وہ تو کئی سو مانگتے اس وقت میں پچاس حاضر زیارت کے لیے جمع ہوئے ہوتے زیارت صحابی اور اسی مجلس میں آنے واحد میں بن چکے تھے وہ نوٹوں سے نوٹ جیبوں سے نکال رہے ہیں کڑک کڑک پچاس پچاس کے نوٹ کچھ نہ کئی من کئی سو مجھے ایک جگہ پر جب ان کی مجلس ہوئی مجلس صحابی لوگوں کو طبی بنانے کی مجلس اس میں مجھے بھی دعوت دی گئی صحابی کی زیارت کرنے بڑا اچھا موقع ہے طبی بننے کی سعادت حاصل کرنے کا میں نے سوچا کہ اگر میں نے جا کر صحابی کی خبر نہ لی تو لوگ گمراہ بھی ہوتے رہیں گے اور لوگوں کی جیبیں بھی یہ دے دے کر خالی کرتے رہیں گے ویسے تو مجھے نہ فرصت اور نہ ایسی خرابات میں جاتا ہوں مگر اس وقت میں نے شعری پر سمجھا اس صحابی کی خبر پر لا کر میں پہنچ گیا جاتے ہی اس کے کان پگڑنے کی بجائے پہلے میں نے سوچا کہ ذرا دیکھو یہ کرتا کیا ہے تو یہ سارا دھندا جو میں نے بتایا نا یہ دل بھاسے سنی سنائی بات نہیں تھا میرے سامنے یہ سارا کچھ ہوا ابھی جو میں نے سنا رہا ہے میرے سامنے پناہ کی بیوی بی کو دیکھنے جا رہے ہیں پھر السلام علیکم پھر واپس آ گئے پھر السلام علیکم پھر اس کے لیے یہ دیکھیں پھر پھر حضرت اس کا حدیعہ یا نذران کیا ہے تو پچاس روپیہ وہ پچاس پچاس نکال رہے ہیں یہ سارا گسا دیکھا میں نے صحابی سے کہا کہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث کون سی ہے اور صحابی صاحب بس. حالانکہ جواب دے سکتے تھے صحابی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی تو تقریباً ڈھائی سو سال بعد گزرے ہیں تیسری صدی میں وہ کہہ سکتے تھے کہ میں تو صحابی ہوں مجھے کیا معلوم کہ امام بخاری تو بہت پہلے بعد میں گزرے ہیں جواب دے سکتے تھے مگر اللہ کے قدرت ہے میرا وہ بن جنت والوں پر ایسا بیٹھتا ہے کہ بالکل بولتی بن کچھ نہیں پھر جو میں نے اس کو ڈانٹا اس کے توتے بھی اڑ گئے اس کے ابا کے توتے بھی اڑ گئے مفتی اور شیخ الحدیث حدیث صاحب کے توتے اڑ گئے اگر کسا لمبا ہے شاید انوار رشید میں کسی نے پڑھا ایسے ایسے کسے پڑھا کرے ان کا تو سارا جتنا بھی یہ پٹارا تھا سارا ہی میں نے کھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کچھ دنوں کے بعد ان کے اپا نے پوچھا کہ وہ حضر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عمل تشریف لاتے ہیں انہوں نے میرا نام لیا کہ اس نے جو اس کو ڈانٹا تو وہ ناراض ہو گئے نہیں آ رہے صحابی بھی بہت بہادر تھا میرے ڈانٹنے سے میرا بتایا کہ وہ حضرت صحابی صحابی کا نام بھی لیتے تھے مگر میں نام نہیں لیتا ہوں تاکہ وہ زیادہ ظاہر نہ ہو جائے کہ کون تھے جتنا مفید رکھا جا سکے کہتے ہیں وہ رضی اللہ عنہ کو جب مفتی صاحب نے ایسے ہی ڈانٹ دیا تو وہ ناراض ہو گئے اب آتے ہی نہیں ہیں ارے بہت صحابی بہادر آ چھوڑ دیا سنیے اتنا وقت جو کبھی کبھی کئی مہینوں کے بعد اس پر لگاتا ہوں اس کے باوجود یہیں سے تعلق رکھنے والے دار لفتہ میں آنے جانے والے پرانے پرانے لوگ وہ بھی کبھی کبھی پوچھ لیتے ہیں وہ فلاں جگہ پر کوئی عامل ہے اجازت ہو تو ہم چلے جائیں پوچھتے یا آپ بتائیے قصہ اتنا چلانے کے باوجود پھر بھی پوچھتے ہیں ایسے لوگوں کو میں جواب کیا دیتا ہوں وہ بھی سن لیں جواب یہ دیا کرتا ہوں کہ میرا مشورہ تو نہیں میرا نواریہ آپ لوگ خوب جانتے ہیں اس کے باوجود اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو میں روکتا نہیں روکوں گا اس لیے نہیں کہ آپ لوگوں کا ایمان بہت کمزور ہے میری بات پر عمل کرنے کے لیے ایمان میں کچھ قوت چاہیے بیس سال سے اگر دار افطار کے ساتھ تعلق ہے پھر بھی اگر وہ کہتا ہے کہ عامل کے پاس جلا جاؤں وہ عامل مفتی ہے یا ایسا ہے یا پیسے نہیں لیتا یا بہت ایسا ویسا ہے بہت بڑا تبلیغی ہے پھر بھی جو ایسے باتیں ایسی باتیں کرتا ہے تو معلوم ہے کہ ابھی ایمان اس کا بہت کمزور ہے کمزور ایمان والے کو اگر میں نے روک دیا نہیں گیا کوئی تکلیف بڑھ گئی تو اس کا رہا ساہ ایمان ہے وہ بھی نکل جائے گا جیسے بتاتا رہتا ہوں کہ آج کل کا ایمان کیا ہے روٹی ملتی رہے اسلام کیا ہے کہ حرم ہو جائے احسان کیا ہے کہ پھر نکل بھی جائے پیٹ سے یہ تین کام ہوتے رہے ہیں تو آج کا مسلمان مومن بھی،, مسلم بھی مسلم بھی محسن بھی اور درا سی تکلیف ہوئی تو بھاگو ایسے اسلام سے بھاگو ایسے ایمان سے یہ یہاں کئی بچے بچے ہیں ان کی شادیوں وادیوں کے چکر چلتے رہتے ہیں تو ان کو بھی میں یہی جواب دیا کرتا ہوں اب بھی ایک لڑکے کی شادی کا چکر چل رہا ہے وہ مجھ سے پوچھتے ہیں منہ میٹھا کر لیں منہ میٹھا شادی کا وہ جو منگنی ونگی کرتے ہیں منہ میٹھا میں جواب دیتا ہوں اللہ کی باندھو منہ بیٹھا کرو ذکر اللہ سے ایک بار اللہ کہو اللہ تو مومن کا منہ تو اللہ کا نظر میٹھا ہوتا ہے نوتفے میرے چونگ لیے لب لام تیرا جب منہ سے نکالا پہلا میں اس طرح کیسے ہے <سحن> تیری محبت روح کی لذت تیرے تصب دل کا اجالا نور میرے چونگ لیے لب نام تیرا جا سے نکالا مگر ان لوگوں کا ایمان کمزور ہے نا جب تک یہ لڈو نہیں کھاتے عمرتی نہیں کھاتے رس گلے رس گلے کا گلہ جب تک یہ منہ میں نہیں ڈالتے تھے ان کا منہ میٹھا بہت ہی ڈر ہے منہ میٹھا کر لے منہ میٹھا پہلے تو یہاں سے قصہ شروع کرتے منہ میٹھا پھر کہتے ہیں کہ ہم اپنی بہنوں کو بلا لیں بھائیوں کو خالو کو فلاں فلاں رشتہ داروں کو بلا لیں تو جواب سن لیجئے میں جواب ایسے موقع پر کیا دیتا ہوں جواب یہ دیا کرتا ہوں کہ میرا رویہ میرا ناز سب کو معلوم ہے غیر اپنا عمل معلوم ہے میری شادی ہوئی تو ڈھائی آدمی کی بارات ڈھائی بچوں کی شادی میں نے کیسے کی وہ سب باتیں چھپی میں سب کے سامنے ہے میرے معمولات میرا نظریہ سب کو معلوم ہے اس کے باوجود وہ بار بار پوچھتے ہیں پھر اے یہ نہیں کہ ایک بار پوچھ کر پوچھتے ہیں چلے جاتے ہیں مجھ سے کہنانا چاہتے ہیں کہ ہاں ضرور کرو تو میں ان کو یہی جو جواب دیا کرتا ہوں کہ میرے معمولات کا آپ لوگوں کو علم ہے میرے نظریات کا علم ہے مگر اگر میں نے آپ لوگوں کو روک دیا کسی کی بہن ناراض ہو گئی کسی کا بہنوئی ناراض ہو گیا اور پھر جو چیختے رہو گے سارا ایمان دماغ سے پگھل کر نکل جائے گا تو میرا نظر یہ معلوم ہے مشورہ تو میں اپنے نظریے کے خلاف نہیں دیتا آگے اپنے ایمان کی قوت دیکھو کتنا ہے تو پرانے پرانے دارفطہ میں آنے والے ثابت ہوتا ہے کہ ابھی ابھی ان میں ایمان نہیں آیا ہے وہی بات ایک بات بعد میں خیال میں آئی تو وہ دلہا صاحب ابھی سن رہے ہیں ابھی جو دلہا بننے والے ہیں میںلیہ کے اعتبار سے سےا کہہ رہا ہوں. ابھی تو بنے نہیں ہیں ابھی تو سوچتے ہی رہتے ہیں ہم دلہا بنیں گے دلہا بنیں گے دلہا بنیں گے ایک قصہ بھی ہے اس پر وہ جن کو معلوم ہے وہ ہم میں نے قصے بتانے چھوڑ دیے ابھی سوچتے رہتے ہیں ہم دلہا بنیں گے دلہا ان کے یہاں پہ قصہ یہ چلا ہوا ہے کہ فلاں فلاں کو بلا لیں فلاں فلاں کو بلا لیں ان کو تو میں یہی جواب دیتا ہوں کہ میرا نظریہ معلوم ہے میرے معمولات آپ کو معلوم ہے مجھ سے کیوں پوچھتا ہے کہ اپنا ایمان دے میرا مشورہ تو یہی ہے کہ اگر مجھ سے تعلق ہے تو میرے حالات کے مطابق اپنے حالات بنائیں نہیں بن سکتے تو جیسے چاہیں کریں میں روکتا بھی نہیں ہوں روکتا اس لیے نہیں کہ پھر تمہارا کیا خواہش ہوگا پھر یہ ایمان کدھر جائے گا تو اب ایک اور بات اس پر غور کریں جو دلہا بن رہے ہیں وہ بھی اپنے رشتہ داروں سے پوچھیں خوش دامن شحبہ سے بھی اپنے گھر میں بھی معلومات ماد کریں کہ جب ہماری ہماری طرف سے رشتہ دار جمع ہوں گے سسرال کی طرف سے رشتہ دار جمع ہوں گے تو وہ خالی ہاتھ آ جائیں گے خالی ہاتھ کبھی بھی نہیں آ مر جائے مر جائے مگر خالی ہاتھ شادی میں تو کبھی بھی نہیں جائے گا تو تو کہتے ناک کٹ جائے گی ناک ناک کٹ جائے گی بہن کی بیٹی کی شادی اور خالہ جائے بھی شادی میں اور جائے خالی ہاتھ جوڑے لے کر نہ جائے تو ناک کٹ جائے گی ہم کیسے ناک کٹوا لیں تو پھر وہ جوڑے ووڑے لے کر آئے گی وہ جوڑے لائے گی تو ادھر جس کی لڑکی کی شادی ہے پھر یہ بھی جوڑے ابھی نہیں تو پھر آگے کا ادھار وہی نیوتا والا معاملہ نیوتا کا معاملہ حرام ہے حرام اس میں کتنے فسادات ہیں ان کی تفصیل کہیں لکھی ہوئی جہاں مل جائے گی اگر کوئی چاہے نیو میں کتنے کام حرام ہوتے ہیں وہی ہوگا بولا یا پھر اس کو, اس, کو اس کو دینا بولایا اس کو دینا بولایا اس کو دینا ہے تو صاحبزاد دولا صاحب اس کی تحقیق کر کے مجھے بتائیں کہ جب آپ کی شادی کے موقع پر آپ کی بیگم صاحبہ کی رشتے دار خالائیں اور ممانیاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور, اور ماموں یہ لوگ جب جمع ہوں گے تو خالی ہاتھ آ جائے گے اور اگر خالی ہاتھ نہیں آئے کچھ لے کر آئے تو وہ ان کے ذمہ قرض نہیں ہوگا وہ نیوتا نہیں بنے گا نیوتے میں جتنے فسادات اور جتنی حرمتیں ہیں وہ پائی جائیں گے نہیں پائی جائیں گی کیسے بچیں گے حاصل یہ ہے کہ اب تک تو میں یہ کہتا رہا ہوں کہ میں روکتا نہیں مشورہ تو نہیں دیتا ایسا کرنے کا مگر روکتا نہیں ہوں اس لیے کہ تمہارا ایمان صاحب رہے ہم سے تعلق رہے یا نہ رہے تمہارا ایمان بچ جائے وہ مجھ سے تعلق سے زیادہ قیمتی ہے مگر اب یہ بات سامنے شادیوں پر اجتما ہو سارے رشتے دار آ جائیں اکٹھے ہو جائیں مگر لائیں کچھ نہیں اگر ایسا ہو سکتا ہے پھر تو میں کہوں گا کہ میرا مشورہ تو اتنا بھی نہیں ہے ایسے ہی آرام سے شادی کر دیجئے اور اگر چلیے آ گئے تو روکتا بھی نہیں ہوں مگر وہ جب آئیں گے تو لوازم کے ساتھ آئیں گے لائیں گے کئی کچھ بولائیں گے تو ادھر والے بھی اس کو قرض سمجھیں گے تو پھر یہ بھی کچھ نہ کچھ کریں گے تو یہ معاملہ تو بالکل سرحد حرام ہے اس کی جو چیز حرام ہونے میں کوئی شک و کو شبہ نہ ہو اس کی تمہیں کبھی بھی اجازت نہیں دے سکتا اس کی تحقیر کر کے مجھے بتایا جائے میں نے جو کہہ دیا تھا کہ چلیے میں ان کے آنے سے روکتا نہیں ہوں وہ اسی بنا پر کہ شاید خالی ہاتھ آ جائیں مگر خالی ہاتھوں آئیں گے نہیں یہ قصہ آ بتائیں اپنے گھروں میں ادھر کو بات چلی گئی ادھر کو شادیوں کی ادھر بات کیسے چلی گئی کمزور ہے کی ہاں ہاں وہ عامل والی بات یہ میں نے بتایا کہ ایسے تقریباً سال میں ایک دو بار پھر اسی کو پکڑ کے شروع ہو جاتا ہوں پھر اسی کو اس لیے کہ جو لوگ تیس تیس سال سے دارالفتاح میں آ رہے ہیں وہ بھی پوچھتے حامل کے پاس چلے جائیں چلے جائیں حامل کے پاس تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ میرا نظریہ آپ لوگوں کو معلوم اس کے باوجود شاہ ہو رہا ہے تو میں روکتا بھی نہیں ہوں مشورہ تو نہیں دیتا جانے کا روکتا بھی نہیں چلو تمہارا ایمان کچھ وہ ساحل رہ جائے پھر جا کر کیا کرتے ہیں اس نے ایک تو فلیتا دے دیا معلوم نہیں کہاں ڈالنے کے لیے ایک یہ کر دیا ایک یہ کر دیا وہ تو جب بیگن صاحبہ نے اس کو سونگا تو تکلیف بڑھ گئی تو میں نے کہا اچھا ہوا تجربہ ہو گیا پھر کہتے ہیں اب ہم نے دعویٰ کر لی اب نہیں جائے گی. وہ پھر کچھ دن گزرتے ہیں تو پھر وہی آئی اور صاحبہ کو تو وہ عامل صاحب کے پاس چلے جائیں پھر پوچھتے ہیں پھر پوچھتے ہیں دار ریش آ کے کے دعوے تو بہت کرتے ہیں مگر ان میں ان میں ایمان صحیح نہیں آ رہا وہ بات وہی کی وہی رہتی ہے پھر چکر چلتا رہتا پھر چکر تو ابھی تازہ واقعہ جو کہتے ہیں کہ تین بہنوں پر جنات عاشق ہیں اس لیے وہ شادی نہیں ہونے دیتے اور طرح طرح کی تکلیفیں ایک ایک لڑکی تو بالکل ٹیڑھی ہو جاتی ہے جنات اس کو مروڑتے ہیں اور ایک کمرہ ایسا ہے کہ اس میں تو کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا وہ ہر وقت بند رہتا ہے پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہم دارالفتہ میں آتے ہیں میں نے کہا دیکھیے بات ہے سہی سہی اگر دار لفتہ میں آتے ہو تو یہ چکر چھوڑو ورنہ یہاں نہ چھوڑ دو کوئی جن میں تمہارے گھر میں نہیں ہے تو وہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا وہ کمرہ جس میں کہتے ہیں کہ کوئی جا نہیں سکتا کوئی جا ہی نہیں سکتا وہ کہتے ہیں اس میں ہم ہر وقت جا کر کے آتے جاتے ہیں اور قرآن جیت بھی پڑھتے ہیں بلکہ بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا بالکل ٹھیک ہو گیا اور شادی کا معاملہ تو وہ تو ابھی نہیں ہوئی تو وہ منتظر ہوں گی کہ جنات چھوڑیں تو شادی بھی ہو جائے ارے جو بات بھی ہو جنات اور جنات اور بغا سے جنات اور جنات اور بغا سے بس تباہ کر دیا ہم لوگوں نے حامل تو بیچارے کیا تباہ کریں یہ مسلمان اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتے اس لیے خود ہی تباہ ہو رہے اپنی بد آمالیوں پر ان کی بدعمالیوں پر اللہ کی طرف سے بال اور عذاب پڑ رہا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے اگر کہیں ہزاروں میں ایک عاد آدھ ہوگی ابن تو یہ کہ یہ نفسیاتی باتیں ہوتی ہیں نفسیاتی وقت بھی ختم ہو رہا ہے اور یہ کہ آپ لوگوں کو کیسے سمجھاؤں تین قسمیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں بیماریوں میں بیمار کو ایسے ہی لگتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی آسیک ہے کچھ ایسے ہو رہا دراصل وہ آسپ وغیرہ ہو نہیں ہوتا بیماری کی قسم ہوتی ہے تو اس کو اٹھا کر بھاگے بھاگے پھرتے ہیں کوئی ٹھٹا لے گیا کہیں لے گیا کہیں لے گیا کتنے قصے بتاؤں آپ لوگوں کو ایک عورت کہتی تھی مجھے ٹھٹا لے چلو ٹھٹا ٹھٹا لے چلو اس پر جن چڑھتے تھے جن کہتے تھے ابھی جان سے مار دیں گے پردہ ٹھٹا چڑھو میں نے ایک لڑکے کو بھیجا اسی کے قریب میں نے یہ کہا کہ اس کو اسی طرح اس عورت سے الگ ہو کر بات کرو آج کل شاید میں نہ کہتا اس لیے کہ کسی اجنبی سے تو جائز نہیں زمانے میں خیر ہو گیا ص اللہ تعالی معاف کرنا میں نے کہا کہ اس آرہ سے یہ کہو اس کے خاندان والوں سے کہ میں الگ سے بات کروں گا اس سے میرا نام تو دو دوست نے کہا ہے وہ الگ سے میں نے کہا کہ اس سے یہ کہو کہ تجھ پر کوئی جین بین نہیں پتہ میرا یہ فیصلہ ہے تو بالکل مکمل صوفی سچ جھوٹ بول رہی پہلے تو یہ فیصلہ اس کو سنا دو کوئی دوسرا آدمی نہ رہے پر ایک غلطی ہو گئی کہیں وہ کیسے ساتھ لگا دے تیرا تو اچھی بات پھر اسے یہ کہا کہ تمہارا مطالبہ کیا ہے کوئی مطالبہ ہے اس کی خاطر ایسے چکر چلا رکھے کیا مطالبہ ہے تو ہمیں بتا دو ہم تیرا مطالبہ پورا کرنے میں کوشش کریں گے کوشش کریں گے تیرا کام بھی بن جائے عزت بھی رہ جائے ورنہ یہ ہے کہ اگر باز صحیح صحیح بات نہ بتائی تو تیرا مطالعہ بھی پورا نہیں ہوگا عزت بھی نہیں رہے گی ہم بتا دیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے اور ثابت کر دیں گے کہ جھوٹ بول رہی ہے صحیح صحیح بات بتا دیں اس نے بتا دیا کہ بات یہ ہے کہ میری شادی کو اتنے سال ہو گئے اولاد نہیں ہوتی اور کسی نے کہا ہے کہ ٹھٹے میں کوئی بزرگ ہیں مرے ہوئے بزرگ وہ اولا دے دیتے ہیں میں قبر ہے اس قبر پر اگر کوئی عورت جاتی ہے تو قبر والا اڑا دے دیتا کہتے ہیں میرا ابا اور میرا جانے نہیں دیتے تو میں نے یہ بہانہ بنایا ہے کہ اس پر جیلاتا وہ کہتا ہے کتنے قصے بتاؤں میں کتنے میری تو زندگی گزر گئی انہیں قصوں میں تھوڑے عجیب عجیب قصے ہیں کرتا رہا اسی لیے کہ لوگوں کو ہدایت ہو جائے مگر تیس پینتیس سال سے دار لفت سے تعلق رکھنے والوں کو ہدایت نہیں ہو رہی پھر بھی یہ بھی کہیں نہ کہیں کسی چکر میں چلتے ہی رہتے فلاں اس نے یہ کر دیا فلاں اچھا چلیے اب وہ بات آخر میں اب ایک قسم تو یہ ہوتی ہے کہ بیماری بھی ہوتی ہے لوگ اس کو جن سمجھ رہے ہیں دوسری قسم یہی کہ مکاری ہوتی ہے مکاری ٹھٹا جانے دیں بچہ لینے کے لیے جانے نہیں دیتے تو جن چڑھا لیتے ہیں اس کا علاج بھی بتا دوں آپ لوگوں کو جس کے بارے میں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ مکاری کر رہی ہے کر رہا ہے یا کر رہی ہے رہی والی زیادہ اور رہا بھی تھوڑا تھوڑا کہیں کہیں ہو جاتا ہے اس کا علاج یہ بتایا کرتا ہوں کہ یہ تعویز ہے آخری تعویز چوٹی کا صبح صبح فیضر کی نماز کے بعد متفر کسی درخت سے ہری شاہ کاٹ کر لائیں دو بالشت چار اونگل ہو جتنی کویود لگائی جاتی ہیں تو لوگ زیادہ موتقد ہوتے ہیں وہ نفل میں ہے نا سرات و تسبی اور الٹی نماز اور سیدھی جی نماز اور یہ پڑھو اور یہ جتنے کو اس پر بھی میں کوود بہت لگاتا تھا فضر کی نماز کے بعد متأثر جانا ہوگا دو بالش چار انگل موٹی ہری شاخ درخت سے دو بالش چار انگل لمبی اور ایک انگلی کی برابر موٹی وہ شاخ کاٹ کر لاؤ پھر یہ تعبیر جو وہ ناری تعبیز ہے ناری وہ درود ناری بنا رہا تھا نا لوگوں یہ ناری تعبیز ہے بس اس کو پانی میں گھول کر اس شاخ پر ملیں پھر ایک سانس درمیان میں دم نہ لیں ایک دم میں کھینچ کر ساتھ لگاؤ اور مریض کو چوٹ نہیں لگے گی وہ سب جن کو لگے گی جو اس پر جن چڑھا ہوا ہے اور جن کو ایسے لگے گی کہ جیسے کہ اس میں سے یہ چابک آگ کا چابک آگ کا چابک بن جائے گا اس جن کے لیے وہ جیسے مکار عورت یہ سنتی ہے نا کہ یہ تعویذ ناری آ گیا وہ استعمال کرنے سے پہلے ٹھیک ہو جاتی ہے کتنے واقعات کتنے بس وہ بتاتے ہیں کہ یہ آگرہ وہ پہلے سے بس بالکل ٹھیک ہو سب پھر جن اس کے قریب بھی نہیں آتے یہ دو قسمیں ہو گئیں ایک بیماری دوسری مکاری یہ جتنے لوگوں کو یہ تکلیفیں ہیں ان میں سے کہیں ہزار میں سے کسی ایک آدھ کو کسی نے صفلی کیا ہو یا یہ کہ واقعی جن بین کا اثر ہو اس بارے میں یہ سوچیں کہ یہ جس نے سیفلی کیا اس کے دل میں یہ کس نے بات ڈالی کے کس نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی دل کس کے قبضے میں ارے اللہ کے بندو اللہ پر ایمان تازہ کرو اللہ پر ایمان تازہ کرو میرے دل میں درد اٹھتے ہیں کہ مسلمان کہنے والوں کا ایمان اللہ پر نہیں رہا سیفلی کرنے والے کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی فلا پر کرو پھر اس کو یہ ہمت اور جورت کس نے دی کہ کر بھی دوں پھر اس کے سی میں یہ اثر کس نے رکھا کہ وہ سیفلی کرے اور اثر ہو بھی رہا یہ ساری چیزیں کس کے قبضے میں ہیں اسی طریقے سے جنات اگر ہزاروں میں سے ایک آدھ پر کوئی جن کا اثر ہے تو جن کے دل میں یہ بات کس میں ڈا... کس نے ڈالی تو نازم آباد نمبر فلاں میں تین لڑکیاں اور ایک ان کی ماں ہے ان چاروں پر عاشق ہو جاؤ ان کے دل میں یہ کس نے ڈالی پاؤ ہزاروں لڑکیاں چھوڑ کر ادھر آ کر ان چار پر عاشق ہو رہے پھر ان کے دل میں اگر اللہ نے ڈال دی تو ان جنات کو یہ قدرت کس نے دی جا کر لبٹ بھی جایا کرو کس نے قدرت اللہ پر ایمان ہو اللہ پر پھر انسان پریشان نہیں ہوتا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ انوار رشید پڑھتے ہیں نا وہ پڑھتے نہیں ہیں چرتے ہیں ایسے کہیں کر کرا کر تھوڑا بہت آگے پیچھے اس سے دل میں یا دل کو تالا لگا دیتے ہیں کہیں خدا نہ نخواستہ دل میں نہ اتر جائیں اب ایک ساتھ آخر میں بتا دوں ایسے ملک کے ایک مولوی صاحب جہاں کا جادو بہت مشہور ہے ایسا ملک جہاں کا جادو پوری دنیا میں مشہور ہے وہ کسی زمانے میں کراچی میں یہ جو باغیچہ ہے گارڈن اس میں ایک لڑکی کو لٹایا رکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ یہ آسام کا جادو اس پر بول رہا آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی ایک لڑکی لٹایا رکھتے ہیں اس پر دیکھیے نا گارڈن میں ایک جگہ پہ کیبن میں ایک لڑکی وہ دو ڈومری لاتی اس کو کہتے ہیں دو میلا ہو تو وہاں بھی تج پر کون سا جادو تو وہ بولتی ہے آسام کا جادو آسام تو دو تین علاقے ایسے ہیں جن کا جادو بہت مشہور ہے مولانا صاحب ایسے علاقے کے جہاں کا جادو دنیا میں مشہور انہوں نے مجھے پیغام بھیجا پیغام ایسے نہیں کہ کہیں بات کر دی اور وہ اڑتی ہوئی سنی سنائی مجھ تک پہنچ گئی نہیں ایک آدمی بھیجا مستقل پیغام بھیجا میں نے تجھے جان سے مارنے کا عمل شروع کر دیا ہے اب یہ صحیح یاد نہیں بہت مدت کی بات کر دیا ہے یا کرنے والا ہوں ایسا کاغام بھیجا بیمار دے کا نہیں جان سے مارنے کا بالکل جان سے مار دوں گا ایسا شروع کر دیا ہے اب پہلے یہ بتائیں کہ یہ تصا کہیں آپ لوگوں نے پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے پڑھا ہے مگر اس پر اعتماد تو نہیں آ رہا ہوا آ رہا ہے یعنی میرے تو صفر تو اعتماد ہے مگر آپ سے اگر کوئی کہے تو آپ تو یہ کہان بچاؤ آپ لوگ تو ایسے کریں گے میرے پیار میں نے جواب کیا دیا جو پیغام لایا تھا اس کو یہ جواب دیا کہ آپ ان کا پیغام لائے ہیں تو میرا پیغام بھی ان تک پہنچائے پھر غور سے سنیں انہوں نے مستقل ایک آدمی پیغام دے کر بھیجا اس کو جا کر کہو ایسے نہیں کہ بات کر دیو بھیجا اس کو. کہو اس کو کو کہو جا کر میں نے کہا چلیے میرا پیغام بھی لے جائیں ان سے یہ کہیں کہ آپ کے جو جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے تو اس کا مجھ پر اثر کیا ہوا پہلے تو اثر بتایا اس کے بعد پھر اس کا معمول میں نے کیا کر لیا وہ بتایا پہلے اثر کیا ہوا اثر یہ ہوا کہ اگر کبو کی بس دعاؤں سے بیل مرنے لگے تو دنیا میں ایک بیل بھی نہیں رہے گا یہ مسل مشہور ہے کبے مردار گوشت بہت کھاتے ہیں نا تو کب اگر بدوا کرنے لگے کہ کئی دن سے بھوکے ہیں کوئی بیل مر جائے تو کبو کی بدوا سے بیر مرنے لگے تو دنیا میں تو کوئی بیل نہیں جا رہا تمہارے اگلی یاد سے اگر میں مر گیا تو ایسے لوگ مرنے لگے تو دنیا میں تم تو سب کو مار دو گے کچھ نہیں ہوگا جو کچھ ہے میرے اللہ کے قبضہ قدرت میں جو چاہو کر لو کچھ نہیں ہوگا بار برابر کچھ نہیں ہوگا کبوں کی بد گواہوں سے بیر نہیں مرا کرتے اپنا کر لو جو کچھ کرنا ہے یہ تو اثر ہوا مجھ پر رہا یہ کہ میں آپ کے احسان کا بدلہ کیا دوں جیسا حسین ہاں ایک بار درمیان میں رہ گئی اگر آپ کے جادو کا اثر ہو گیا میں مر گیا تو بھی بہت بڑا احسان ہوگا کہ ایک مسافر کو وطن بھیج دیا اس سے بڑا احسان کیا ہوگا آپ مجھے مار کر ایک مسافر کو برتن بھیج دیں یہ تو بہت بڑا احسان اور کارن ہوگا اور جلدی سے بھیج دو بتا رہی یہ بات کہ میں آپ کے اس عمل کا انتقام کیسے لوں وہ آپ مجھ پر احسان کر رہے ہیں تو احسان کا بدلہ احسان میں بھی آپ پر احسان کروں گا مجھے کہ پہلے سے آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہوں آج سے دعائیں زیادہ کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی آثرت میں بھی ہر قسم کی ترقی عطا فرمائے تو یہ صرف کہنے کو نہیں تھا میں نے واقعہ ان کے لیے دعائیں پہرے بھی کرتا تھا اس کے بعد زیادہ دعائیں شروع کر دی اپنی حفاظت کی دعائیں نہیں کی یہ بھی ساتھ یاد رکھ اس کے شہر سے اللہ میری حفاظت فرمائے یہ بات دل میں آئی ہی نہیں اس کے لیے دعائیں خیر کرتا رہا آگے معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے پھر اپنا عمل کیا نہیں چھوڑ دیا یا کرتے رہے اور اس کا کوئی گیئر الٹا لگ گیا وہ تو مر گئے کئی سال ہو گئے میں تو ابھی تک زندہ ہوں جس زمانے میں انہوں نے یہ عمل کرنے کا کہا تھا اسی زمانے سے ان کی بیماری شروع ہو گئی تھی کئی سالوں بیمار رہے میں نے تو ہم دلّا ہے تو تقریباً اس قصے کو تینتیس سال ہو گئے بلکہ سینتیس سال ہو گئے کئی سال تک تو ان کے اس دھمکی کے بعد کئی سال تو میرے کبھی سر میں بھی درد نہیں سر میں درد تو ابھی نہیں ہوتا بالکل تندرست ہے نعرے لگا تھا اب کبھی کبھار کو ایسی بابو سی تکلیف ہوئی تو میرے بارے میں لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ یہ بیمار نہیں ہوتا اللہ کرے کہ جب تک زندگی ہے ایسے اللہ تعالیٰ اپنے آپ یہ سیر معلوم نہیں اس کا کدھر چلا گیا وہ جان سے مارنے والا حامل کدھر چلا گیا کچھ دل میں قوت آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے آصل میں اتنی دعا تو کر دیں کہ جن لوگوں کا تعلق دار الفتاح سے ہو وہ مجھ سے کبھی بھی فون پر یہ نہ کہیں کہ اجازت ہو تو ہم دکھا نہیں کہ تم صاحب کو اجازت ہو تو فلاح عامل کے پاس چلے گئے وہ معلوم بھی ہے کہ میں اس پر اتنا رد کرتا رہتا ہوں پھر بھی اجازت ہو تو ذرا ہم ایسے کہ یہ بھی نہیں متا ہے کہ جانے کے بعد ان کو فائدہ نہیں ہوتا پھر کہتے ہیں فائدہ نہیں ہوا تو چھوڑ دیا چلیے تم نے تجربہ تو لیا اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر قان کامل ایمان کامل اور طاہر میں یہ سوچا کرے کہ کس کے قبضے میں ہے سب کچھ اللہ کو ہاتھ نہیں پکڑاتے کلیا سے بتایا تھا نا ہندو راجا کے بیٹے نے تو عالمگیر رحمہ اللہ کو ہاتھ پکڑا دیا تھا آج کا مسلمان اللہ کو ہاتھ نہیں پکڑاتا یہ اللہ کو ہاتھ پکڑا دے تو دنیا کے کسی قبر سے کبھی مروب نہیں ہو سکتا مگر پکڑاتا ہی نہیں ہے اللہ کو ہاتھ نہیں پکڑاتا اس نے فلانے چیز بھی کر دیا اس نے یہ کر دیا اس نے یہ کر دیا اس نے یہ کر دیا ایک ایک چیز اس کو ڈراتی رہتی ہے اس لیے کہ یہ اللہ سے ڈر کر دیتا ہے نہیں تو ہر چیز اس کو ڈراتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے تعلق اور محبت معلوم ہے کہ بات دلوں میں اترتی نہیں ہے پھر بھی چیختا رہتا ہوں اس لیے کہ میرا فرض میں اپنا فرض تو ادا کر دوں مجھے تو شمار ملے گا اور ہو سکتا ہے کہ لاکھوں میں سے کسی ایک آدھ کے دل پر کچھ اثر ہو بھی جائے اور یہ بتاتا کوئی نہیں ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ آمل کو دکھا دے میں نہیں گیا ایسی خبر میرے خیال میں تو اس درمیان میں کبھی بھی اچھا آپ نے بتائی بھی تھی مجھے بتائی میں نے اب تو اس لیے نہیں بتائی ہوگی کہیں کہ پھر چلے اگر پھر چلے گئے تو پھر کیا کہیں تو بتایا بھی تو کریں جاتا اللہ تعالی یوم الفن انتیس رمضان سن چودہ سو انیس ہجری مطابق اٹھارہ ایک انیس سو ننانوے کو حضرت اقدس نے واز آصیب کے علاج کا تتیمہ بیان فرمایا آئیے سنتے ہیں میں ہمیشہ اس پر تنبیہ کرتا رہتا ہوں کہ عامل عاملوں اور علاج سے دور بھاگیں جو سفلی اور آصیب وغیرہ کے بہانے سے جو بے دین عوامل مسلف رہتے ہیں لوگوں کا سکون بھی برباد کرتے ہیں پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں ان کے شر سے دور رہنے کی کوشش کیا کریں اس پر یہاں بہت بیان ہوتے رہتے ہیں اس بارے میں ایک اشکال ہو سکتا ہے وہ یہ کہ ان بدعمل عاملوں کے علاج سے بھی کئی لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے ایسے واقعات ہیں اگر یہ دھندائی ان کا غلط ہے تو ان کے علاج سے فائدہ کیوں ہوتا ہے اس لیے آج اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک جن اور جادو کے وجود سے انکار نہیں یہ دونوں چیزیں قرآن مجید سے ثابت ہیں نمبر دو جن اور جادو کا انسان پر اثر کرنا اس سے بھی انکار نہیں یہ بھی قرآن مجید سے ثابت ہے نمبر تین جن کسی کو پکڑ لے یا کوئی کسی پر جادو کر دے تو اس کا علاج ہے اس سے بھی انکار نہیں علاج ہوتا ہے اس کا نمبر چار علاج کرنے والے نیک بھی ہیں برے بھی ہیں بدین بھی ہیں بدین لوگوں کے علاج سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے اس سے بھی انکار نہیں یہ تو نمبر چار ہو گئے کہ جو چیزیں مسلم ہیں ان سے کوئی انکار نہیں ہے اب یہ سمجھیں کہ میں جو بتاتا رہتا ہوں میرا مقصد کیا ہوتا ہے اس کی وضاحت سمجھ لیں نمبر ایک جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر کوئی جین ہے یا جادو ہے دونوں کے مجموعہ کو غالباً اثر کہہ دیتے ہیں اس پر کوئی اثر ہے ان کے بارے میں میرے تجربے صرف ایسے ہی بات نہیں کہہ دیتا تجربے بہت لمبے تجربے ایک دو نہیں بے شمار تجربے وہ یہ کہ ان میں سے اکثریت پر اثر نہیں ہوتا اکثریت ایسے لوگوں کی ایسے ہوتی ہے کہ ان پر نہ جن ہے نہ جادو ہے بلکہ کچھ دوسری وجوہ ہوتی ہیں دوسری وجہ کیا ہوتی ہیں ان میں بھی نمبر لگا لیں نمبر ایک کوئی جسمانی یا دماغی بیماری ہوتی ہے وہ ڈاکٹروں کو سمجھ میں نہیں آتی یا سمجھ میں آ بھی جاتی ہے تو صحت تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے دو چار جگہ علاج کروایا صحت نہیں ہوئی تو بس یہ بنا لیتے ہیں کسی نے سفلی کر دیا ہے یا یہ کہ کوئی اس پر جن چڑھا ہوا ہے نمبر دو وہم کا اثر جسے آج کل کی اصطلاح میں کہنا چاہیے نفسیاتی اثر وہم ہوتا ہے کسی کے بارے میں ایسے کوئی وہم ہو گیا کہ اس نے اس پر کوئی سفلی کر دیا ہے یا یہ کوئی جن میں چڑھ چڑ گیا ہے کوئی عجیب سی چیز دیکھنے میں آئی اور اپنے خیال ہی میں اس سے ڈر جاتے ہیں وہم ہو جاتا ہے کہ کوئی جن چڑا ہوا یا کسی نے سفلی کیا ہوا یہ نمبر دو نمبر تین مکر کوئی مطالبہ ہو کوئی بات گھر والے پوری نہیں کر رہے ہیں اس کا مطالبہ پورا نہیں کر رہے ہیں تو اور کوئی صورت بنتی نہیں ہے تو یہ جن چڑھا لیتا ہے اپنے اوپر اور یہ کہتا ہے کہ جن یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ یہ کام کرو یا کرواؤ اس کا تو چھوڑوں گا ورنہ نہیں چھوڑوں گا ایسے قصے بھی ایک دو نہیں میرے سامنے تو دنیا بھر کے قصے ہیں بہت ہوتا رہتا ہے نمبر چار کہیں شاز و نادر سینکڑوں قصوں میں سے ایک آدھ قصہ کو ایسا ہوتا ہے کہ واقعتاً کسی پر جن کا اثر ہے یا شہر کا اثر ہے بہت کم ہوتا ہے شاز و نادر تو ایک بات تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سینکڑوں میں سے ایک آدھ پر اثر ہوتا ہے باقی سارے ایسے ہی وہ بنائے ہوتے ہیں کچھ اثر و اثر نہیں ہوتا نمبر دو جن جادو کا علاج کرنے والے ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ انہیں معلوم بھی ہوتا ہے کہ اس پر کچھ نہیں ہے ایسے ہی ای خام کا وہ پھانستے رہتے ہیں نہیں بھی ہوتا تو بھی بنا دیتے ہیں وہم جیسے پیدا ہوتا ہے ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ذرا طبیعت خراب ہوئی کسی عامل کے پاس بد عامل عامل کے پاس چلے گئے اس نے کہہ دیا کہ آپ پر آسر ہے بس وہ نہیں بھی تھا تو بھی چڑھ جاتا ہے نمبر دو میری وضاحت کا یہ ہے کہ اولاج کرنے والوں میں سے اکثریت تقریباً کل اکثریت ایسی کہ تقریباً کل مجھے تو ایسا کوئی نظر نہیں آیا ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہو جو ایسا فریب نہ کرتا ہو بلکہ مجھے تو یہ خیال پڑتا ہے کہ یہ فریب بھی نہیں کرتے دھوکہ نہیں دیتے جھوٹ نہیں بولتے ان کے دماغ پر خود سفری کا اثر ہو جاتا ہے وہ کرتے کرتے فلاں کا جن نکالنا ہے فلاں کا جادو اتارنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ان کا دماغ اپنا معوف ہو جاتا ہے دماغ خراب ہو جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو نظر آنے لگتا ہے کہ اس پر کچھ ہے تو بہت سے لوگ غلط جھوٹ بھی بولتے ہیں کئی ایسے بھی ہوں گے کہ ان کا دماغ میں خود یہ بات آ جاتی ہے کہ ہاں ہے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے ان پر بھی نفسیاتی اثر ہو جاتا ہے تو دوسری وضاحت یہ ہو گئی تیسری بات یہ کہ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے خا حقیقت جن یا جادو کا اثر ہو یا یہ کہ تین اور چیزوں جو میں نے بتائی ہیں ان کی وجہ سے حاملوں کے پاس بھاگنے کرنے کی بات ہو اس کی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں نہیں چھوڑتے ان پر اللہ تعالی ان چیزوں کو عذاب بنا کر بھیج دیتے ہیں دونوں قسم کے عذاب ہیں حقیقتاً جن یا جادو کا اثر ہو گیا وہ بھی عذاب ہے اور ان کے علاوہ جو تین قسمیں بتائی ان میں سے کوئی ہو گئی تو وہ بھی آدابی ہے خود اس پر بھی اس کے گھر والوں پر بھی سب لوگوں پر پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے سکون بھی ختم ہو رہا ہے ہر قسم کی پریشانی کبھی اس عامل کے پاس بھاگو کبھی اس عامل کے پاس بھاگو یہ پریشانیاں اسی پر ہوتی ہیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں نہیں چھوڑ رہے نافرمانیوں پر عذاب اور ببال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں چھوڑ دیتے ہیں ان سے بچتے ہیں ان سے تو جنات ڈرتے ہیں صرف یہ نہیں کہ ان کو تکلیف نہیں پہنچاتے ان سے ڈرتے ہیں اور اتنا ڈرتے ہیں کہ دور بھاگتے ہیں قریب آتا ہی نہیں بلکہ دوسرے ملکوں میں دور دور دوسرے ملکوں میں ایسے واقعات کہ کسی کا نام سن کر بھاگ جاتے ہیں نام سنا فلاں کا تو وہیں سے بھاگ جاتے ہیں اتنا ڈرتے ہیں اسی طرح ایسے واقعات جو ہیں جتنے میرے علم میں ہیں ان میں سے تھوڑے سے انوار رشید میں لکھے گئے ہیں تھوڑے سے جتنے میرے علم میں ہیں انوار رشید میں بھی کئی قصے ہیں اس کے باوجود بتا رہا ہوں کہ انوار رشید میں جتنے قصے ہیں وہ تو تھوڑے سے ہیں اصل میں تو بہت زیادہ ہیں اگر اور زیادہ قصے بتاؤں کہ کیسے کیسے جنات اللہ کے بندوں سے جنات کیسے کیسے ڈرتے ہیں کیسے بھاگتے ہیں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی خود قرآر مجید میں ہے کہ پہلے تو ہم انسانوں سے بھی جنات ڈرا کرتے تھے مگر ایک بار کہیں کوئی انسانوں کا قافلہ جا رہا تھا تو وہ کہنے لگے آپس میں باتیں کرنے لگے کہ جنات کے کسی بڑے سے ہم رابطہ کریں اور ہمیں ڈر لگ رہا ہے جنات کے کسی بڑے کو اپنا ہم محافظ بنا لیں جنات کہیں چھپے ہوئے سونر وہ چھپ گئے تھے ان کو دیکھ کر کے کہ انسان ہے کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچا ہم انسانوں سے ڈر کر جنا چھپ جاتے تھے یہ انسان جہاں بیٹھے ہوئے تھے جاتے چھپ کر کہیں ادھر بھاگے ہوئے تھے مگر ان کی باتیں سن رہے تھے تو انہوں نے جب یہ کہا کہ کسی جن کو ہم اپنا بڑا بنا لیں ہماری حفاظت کرے تو انہوں نے سمجھا کہ یہ تو عجیب بات ہو گئی ہم ان سے ڈر رہے ہیں یہ ہم سے ڈر رہے ہیں دم رہا قو سورہ جن میں اللہ تعالی نے صاف صاف فرمایا کہ یہ انسانوں نے ایسی بات کی تو جنوں کی سرکشی بڑھ گئی کیا ہم ان سے ڈر رہے تھے اور یہ قصہ تو یہ ہو رہا ہے کہ یہ اپنی حفاظت کے لیے ہمیں منتخب کر رہے ہیں کہ جنات ہماری حفاظت کریں گے ایسے جو اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیتا ہے ان سے تو اب بھی یہ بات ہے کہ بڑے سے بڑے سرکش سے سرکش جنات اس سے بہت ڈرتے بہت بھاگتے اسی طرح جادو سفلی وغیرہ وہ بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں ان پر اس چیز کا اثر نہیں ہوتا اس پر اشکار ہو سکتا ہے کہ جادو کا اثر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا ہے اس سے اس کی وضاحت بھی سمجھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے بعض ایسی چیزیں قاری فرمائیں جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ باشر ہیں اللہ کے رسول ہیں اللہ نہیں ہیں لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نہیں ہے اللہ کے رسول ہیں اللہ کے بندے ہیں اس لیے بعض ایسے حادثات اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاری ہوتے رہے ہیں نماز کے بارے میں کئی ایک بزرگوں کے واقعات ہیں کہ پوری عمر میں تکبیر تحریم بھی جماعت کی کبھی فوت نہیں ہوئی تکبیر تحریم پوری عمر میں ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دفعہ نماز بھی قضا ہو گئی جہاد میں جہاد میں لگے ہوئے نماز قضا ہو گئی پھر بعد میں قضا کر کے نماز پڑھی ہے اسی طریقے سے آپ پر جادو کا اثر ہو جانا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں یہی حکمت تھی کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اللہ نہیں اللہ کے رسول اللہ کے بندے ہیں ادھر موسا علیہ السلام کا قصہ دیکھیے وہاں ایسی حکمت نہیں تھی جادوگروں کو فرعون نے بلوایا فرعون جیسا جادر بادشاہ اس نے جو جادوگر بلوائے ہوں گے تو کتنے ماہر جادوگر بلوائے ہوں گے بہت ہی ماہر دور دور سے تلاش کر کے موسا علیہ السلام کے مقابلے میں ان کا کوئی بھی جادو نہیں چلا الٹا معاملہ ہو گیا موسا علیہ السلام نے آسا پھینکا تو ان کی رسیاں اور لاٹیاں جو سامپ بن گئی تھی جادو کے اثر سے یہ آسا ایک ہی سانس میں سب کو نکل گیا اصل بات تو یہ ہے تو کہیں یہ حکمت سے یہ بات ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہو گیا ورنہ اصل بات یہی ہے کہ جو اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے اس پر کسی کے جادو کا بھی اثر نہیں چلتا اس کے واقعات بھی انوار رشید میں کچھ ہیں کچھ دیکھ لیا کریں حاصل یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ جادو ہے ہی نہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ جنات ہیں ہی نہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ جن کا اثر نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں کہتا کہ جادو کا اثر نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں کہتا کہ ان کا علاج نہیں سب کچھ ہے مگر جو کچھ جیسے دھندا سلسلہ چل پڑا ہے وہ انسانوں کی نافرمانی کی وجہ سے کہیں ہزاروں میں سے ایک پر اثر ہوا اور یہ کہیں دال دیکھ لی دال گری دروازے پر چلتے چلتے کسی کی دال گر گئی اور یہ چیخنے لگے سارے گھر والے ارے ارے ارے ہمارے دروازے در مسور کی دال تھی کسی نے سفری کر دیا سبری کر دیا کبے نہیں لے جا کر کہیں بوٹی پھینک دی ارے ہمارے میں تو ہمارے گھر میں تو وہ بوٹی ہے گری ہوئی ہے کسی نے سفری کر دیا ہے ایسے ایسے تباہم بات سو یہ مقصد یہ ہے کہ جتنا دھندہ چل پڑا ہے یہ غلط ہے اس کا صحیح طریقہ یہی یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دیں بے دین لوگوں کے علاج سے اگر فائدہ ہو جائے ایک بات یہ بھی مستقل نمبر یاد رکھیں بے دین لوگوں کے علاج سے فائدہ ہو سکتا ہے بلکہ ہوتا ہے اس سے یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ بے دین وہ کوئی بزرگ ہے جس کے علاج سے فائدہ ہو گیا ہے کہ فائدہ جن اور جادو وغیرہ کے علاج کرنے کے کام یہ تو فاصف فاجر بلکہ کافر بھی کرتے ہیں ہندو بھی کرتے ہیں دیکھ لیں جا کر بہت سے ہندو کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں علاج کر رہے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے علاج سے فائدہ ہو جائے وہ کوئی صحیح ہے اور ہاف پر ہے اور کوئی بزرگ ہے یہ تو ضروری نہیں ہے ایک بار ایک حامل نے وہ مولوی تھے مولوی صاحب بھی تھے عامل بھی تھے وہ عامل ویسے جیسے جادو آادو نکالنے والے وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ مجھے بیعت کر لیں اور میری پوسٹ پر ہاتھ رکھ دیں میں نے پوچھا کیوں ایسے آپ کو اچانک مرید ہونے کا خیال پیدا ہو گیا مرید ہونے کے لیے تو بہت تفصیل ہے مدت تک ایک دوسرے کو دیکھیں اچانک کہ آپ کی پہلی ملاقات پہلی ملاقات میں آپ ایسے عاشق ہو گئے لڈو ہو گئے کہ مجھے مرید کر لیں اور میرے پشت پر ہاتھ بھی رکھ دیں تو میں نے کہا آخر کیا بات ہے آپ نے کیا دیکھا کہتے ہیں کہ میں جب جنات نکالتا ہوں تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے القول الجمیل اس میں سے جنات کو بھگانے کے لمبے لمبے وظیفے گھنٹوں گھنٹوں گھنٹوں گھنٹوں پڑھتا ہوں تو بھی جنات نہیں بھاگتے اور آپ کا نام سن کر بھاگ جاتے ہیں اس لیے آپ مجھے مرید کر لیں اور میری پشت پر ہاتھ بھی رکھ دیں میں نے کہا واہ مولانا صاحب واہ آپ نے بھی اچھا معیار بزرگی کا سمجھا اگر بزرگ کی کیا یہی معیار ہے کہ اس کا نام سن کر جنات بھاگ جائیں تو بہت سے پنڈت بھی بیٹھے ہوئے جنات کا علاج کرنے والے میں نے سنا ایک مسان روڈ پر کئی کہ ہندو بیٹھے ہوئے جند... برہمن جنات کا علاج کر دے جاؤ ان کے پوری داؤ میں نے تفصیل بتا دی اور اس سلسلے میں پہلے سے تو کیسٹیں بھی ہیں ایک کا نام ہے آسیب کا علاج دوسری کیسٹ کا نام ہے پیروں کی دو قسم میں وہ چاہیں تو وہ کیسٹیں بھی سن لیں تاکہ مزید کچھ تفصیل اس بارے میں معلوم ہو جائے اور بہتر یہ ہے کہ ان کیسٹوں میں کسی میں اگر کچھ گنجائش ہو تو آج جو میں نے وضاحت کی وہ بھی اس کے ساتھ لگا دی جائے تاکہ کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ علاج تو ہو جاتا ہے یہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں حالانکہ فلاں علاج کروایا ہو گیا فلانا علاج کروایا ہو گیا ایسی کسی کو غلط فہمی نہ ہو یہ مضمون ان کیسٹوں میں سے کسی میں کوئی گنجائش نکل سکتی ہو تو اس کے ساتھ لگا دیا جائے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دیں حفاظت فرمائے ہر قسم کی نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق خواہ فرمائیں وفلی الحمد ببارکب سلیم البری کے بارسوری کا محمد وَعَلَى آلی الحمد رب العالمين آپ نے اس کیسٹ میں یہ بات سنی اور ویسے بھی حضرت اقدس بکثرت یہ بیان فرماتے رہتے ہیں کہ ان عاملوں کے پاس جو بھی چلا جائے خواہ وہ کیسا ہی تندرست ہو اگر وہ ذرا بھی اپنی کوئی پریشانی ذکر کرے گا تو یہ عامل اس سے کہیں گے کہ تجھ پر بھی جنات کا اثر ہے حضرت اقدس دامت برکاتہم عوام و خواص کو اس دعوے کی تصدیق کرنے کی دعوت دیتے رہتے ہیں کہ جو چاہے جا کر اس دعوے کی تصدیق کر لے اس سلسلے میں عبد الحکیم نامی ایک شخص کا قصہ تو آپ اس کیسٹ میں سن چکے ہیں آئیں اب ایک اور نوجوان کا قصہ سنتے ہیں یوم الربا چوبیس رمضان سن چودہ سو انیس ہجری کو جب حضرت اقدس دامت برکاتہم بیان فرما رہے تھے اور اس دوران ان عاملوں کی بدعملی کا ذکر چھڑ گیا تو حضرت اقدس نے اپنا وہی قول دہرایا کہ جو چاہے تجربہ کر لے اچھے بھلے شخص پر بھی یہ عامل آسیب کا اثر بتائیں گے مجلس میں ایک نوجوان ڈاکٹر بھی موجود تھے انہوں نے اپنا قصہ بتایا کہ ان کے ایک عزیز بیمار تھے مختلف علاجوں سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا سو انہوں نے سوچا کہ کسی عامل سے رجوع کیا جائے وہ ایک عامل کے پاس چلے گئے اور ساتھ ہی ان ڈاکٹر صاحب کو بھی لے گئے عامل اپنے آپ کو دیوبندی کہلواتا تھا اس عامل نے مریض کی قمیص ایک بار ناپی تو بڑی دوسری بار ناپی تو چھوٹی پائی چنانچہ اس نے کہا کہ آپ پر جنات کا اثر ہے ڈاکٹر صاحب تجربہ کرنے کے لیے اپنی کمیض ساتھ لے گئے تھے انہوں نے اپنی قمیص عامل کو دی اور یہ نہیں بتایا کہ یہ میری ہے عامل نے اسے بھی ناپا اور کہا کہ جنات کا اثر ہے انہوں نے کہا کہ یہ تو میری قمیض ہے عامل نے کہا آپ پر بھی جنات کا اثر ہے انہوں نے کہا میں تو بالکل ٹھیک ہوں انہوں نے کہا میں تو بالکل ٹھیک ہوں لیکن وہ اڑ گیا کہ نہیں نہیں آپ پر بھی جنات کا اثر ہے یہ ہیں ان نام نہاد عاملوں کے کرتوت آئیے اب حضرت اقدس دامت براکاتہ کا ملفوظ ایک بار پھر سنتے ہیں جس کے دوران ڈاکٹر صاحب کی رداد بھی آئے گی چونکہ وہ مائک سے دور بیٹھے تھے اس لیے ان کی آواز صاف نہیں ایسے کسی عامل کے پاس چلے جائیں بد عامل, عامل. اس کے پاس جا کر یہ کہیں جب کہ بہت ہی خوب عام طاقت بہت زیادہ ہو اوت طاقت صحت ایسی حالت میں جائیں اور جا کر اسے یہ کہیں کہ حضور کچھ کچھ طبیعت خراب ہو رہی ہے نیت یہ کر لیں کہ تیری گردن اڑانے کے لیے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے کاش کہ مجھے قوت ہوتی تو تیرا صفایا کر دیتا بلکہ تیرے جتنے بھی ہیں تیرے ساتھ کے سب کو اڑا دیتا دنیا سے طبیعت یوں خراب ہو رہی جوش اٹھ رہے ہیں اللہ کے محبت کے جوش اٹھ رہے ہیں کہ اللہ کے دشمنوں کو دنیا سے نیز تو نابود کر دو یہ نیت کر کے کہہ دیں میری طبیعت کچھ خراب ہو رہی ہے تو وہ آپ سے کہے گا کہ ہاں وہ ذرا بنیان لو بنیان پھر آپ کی بنیان سونگے گا اور اگر کوئی عورتوں کی بنیان ہے تو یہ بہت سونگتے ہیں بہت زیادہ سونگتے ہیں پھر خوب بنیانے آ رہی ہیں سوکھ سونگھ کے مزے لے رہے ہیں اور خوب تج پر اتنے آصب ہیں تج پر اتنے سیفلی ہیں اور ایسا ہے اور ایسا ہے پھر بتائیں بتائیں گے آپ کو تجربہ کریں نہ ایک شخص نے تو تجربہ کیا تھا اس کے بعد تو کوئی کبھی بتاتا ہی نہیں اس نے تجربہ نہیں کیا تھا تجربہ اللہ تعالیٰ نے کروا دیا نہیں اس نے تجربہ نہیں کیا تھا تجربہ اللہ تعالیٰ نے کروا دیا وہ مایوس کدھر چلے گئے غائب بھی ہو گئے کہیں عبد الحکیم نام تھا یہیں سامنے رہ کرتے تھے وہ ہجرت کر کے کہیں چلے گئے اس کو تو رکھنا چاہیے اور وہ چلیے نہیں ملتا تو کوئی اور ہی تجربہ کر لے ڈاکٹر فاروق ہی تجربہ کر لیں کیا ہوا ہے اچھا چلیے بتائیے کیا کیا آپ کو اچھا ہاں ہاں ہاں اچھا اچھا اچھا اچھا ہاں اچھا اچھا ہو ٹھیک ہے اچھا تو ٹھیک ہے پکی بات پھر سنیے دو بندی ہو مفتی ہو شیخ الحدیث ہو عالم ہو علامہ ہو صوفی ہو کچھ بھی ہو جو جس کے پاس بھی چلے جائیں گے اور کیسے ہی آپ ہٹے کرتے مضبوط خوب طاقتور کوئی تکلیف نہیں وہ آپ کی بنیاد سن کر یہ کہہ دے گا کیا آصب صفری سیفلی ہے اس کے زیادہ زیادہ ارے آپ تو یہ قصے بہت زیادہ بتایا کریں لوگوں کو بہت بتائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے خوب شاباش اسی لیے تو وہ اللہ تعالیٰ نے فاروقی منصب کا اثر رکھ دیا نا فاروقی حدر تو ہم اللہ تعالیٰ نے کیسے لوگوں کے دماغ درست کرتے تھے وہ اثر ہے اس اثر کی قدر کریں اللہ تعالیٰ اور زیادہ ہمت عطا فرمائے چلیے اب تو ان کی تو ضرورت ہی نہیں رہی وہ تو بہت پرانے کے عبد تھے آپ کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ اس کے ذریعہ بنا دیں آئندہ آپ کا حوالہ پیش کیا کریں گے وہ ایک ہی بتا رہے تھے کیسٹ میں کہیں گاڑی میں کیسٹ رکھی ہوئی تھی کوئی لے جا رہا تھا ایسے بدآمد عامل کو کہیں کوئی دکھانے وکھانے کے لیے تو گاڑی سے اتر کر یہ جو گاڑی کے مالک تھے وہ گئے اندر بتانے کے لیے کہ وہ حامل صاحب تشریف لے آئے گاڑی میں رکھی تھی کیسٹ کوئی میری اس نے اٹھا کر وہ سننا شروع کر دی وہ تھی اسی پر اللہ تعالیٰ کیسے مدد فرماتے ہیں وہ کیسٹ اسی پر تھی کہ یہ بدعت بڑے ایسے خراب ہوتے ہیں ایسے شیقین ہوتے ہیں لوگوں کو تباہ کر دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ وہ تو سن کر کہتے ہیں بہت ناراض ہوا اتنا ناراض ہوا میرے بارے میں کہنے لگا کہ میں اس کی خبر لوں گا اس کو بھی تباہ کروں گا مجھے شخص نے بتایا کہ وہ ایسے کہہ رہا ہے تو میں نے کہہ لے آؤ ہمارے پاس دیکھیے اس کا دماغ کیسے درست ہوتا پھر آیا ہی نہیں وہاں بہت لٹکارتا رہا اسے بھی تباہ کروں گا اس کی خبر لوں گا یہ کون کہنے والا کیسے ہے اور بہت ہی للکارتا رہا تو میں نے کہا کہ وہ آتا کہ ایسے للکار رہا تھا جیسے ایران لٹکارتا رہا یہ تو کو مٹکا رہا ہے اور ادھر ہوئی پوری سرحد پر خندک کھودی گہری میٹر چوڑی خندق تاج حملہ نہ کرتے اور ادھر لٹکا رہے ابھی آئے ابھی آئے ابھی آئے ایسی آبھی لوگ بھی ایسی ایسے ارے بہت دیر ہو گئی آپ لوگ میں تو جب ان کے پیچھے پڑ جاتا ہوں نا تو پھر وہ دل ہے کہ کرتا تر جب تک دنیا سے ان کا تخم نہیں گڑا دیتا اس وقت مجھے سور نہیں جاتا اللہ تعالیٰ سب کی ان لوگوں سے حفاظت فرمائے ان لوگوں کو ہدایت دے آخر میں پھر کہہ دوں مجھے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ شاید سمجھیں یا نہیں سمجھے وہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو حالم ہے کوئی کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو بہت صوفی ہے کوئی کہہ دیتا ہے کہ وہ تو بہت بزرگ ہے کوئی کہہ دیتا کہ ہے کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو دیوبندی ہے کوئی کہہ دیتا ہے وہ تو تبلیغ ہی ہے ایسے ایسی بات وہ ایسا ہے ایسا ہے ایسے ارے کوئی بھی ہو یہ سارے ان کے دماغ پر سیفلی چڑھا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو ایسے تباہ کرتے رہتے ہیں کوئی کہتا ہے وہ تو پیسے نہیں لیتا کچھ بھی ہو پیسے لے یا نہ لے پھر بھی وہ ہے سارے یہ ایک ہی جیسے اور تجربے کے لیے چلے جایا کریں کبھی بھی اب دوسرے لوگ بھی چلے جایا کریں اب آپ لوگ بھی جایا کریں لوگوں کے پاس جا کر بتائیں بتائیں کوئی یہ کہہ دے کہ وہ شادی نہیں ہو رہی تو اس پر بھی سیفلی ہے شادی نہیں ہوتی آپ کی بچی پر کسی نے سفری کر دیا اس لیے بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی وہ ہر ایک کا یہی سفلی سیفلی سفلی اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت دیں آخری بات یہ کہ ان لوگوں کو کیوں مسلط کر دیا اللہ تعالیٰ نے آج کے مسلمانوں پر ان لوگوں کو شیقین کو کیوں مسلط کر دیا ہے اس لیے کہ آج کے مسلمان مسلمان تو کہلواتے ہیں مگر مسلمان بنتے نہیں اللہ کی نافرمانیاں کرتے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان شیاطین کو ان پر مسلط فرما دیا چلو ان سے پڑھاتے رہو صورت فلاں صورت پڑھو فلاں پڑھو فلاں پڑھو اور ان سے پیسے بھی لیتے رہو اور ان کو اور زیادہ پریشان کرتے رہو یہ گناہوں کی شامت ہے یہ ہمارے بد کی ہے پاداش ورنہ کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں یہ ہمارے بد کی پاداش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شی یقین کو آج کے مسلمانوں پر مسلط کر دیا ہے گناہ چھوڑیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں چھوڑیں فکر آخت پیدا کریں تو پھر انشاء اللہ تعالیٰ یہ شی یقین سارے کے سارے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرمائے اس طافرم میں یہ بھی کہا تھا میرے استاد ہیں وہ ان کو میں بتاؤں کیا کون اس کیسٹ کی ابتداء میں آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو پاش پاش کرنے کا قصہ سنا ہے آئیے اس قصے کی مزید تھوڑی سی تفصیل سنتے ہیں مشرقین کی عید وغیرہ کا کوئی دن تھا جب جانے لگے تو ان سے بھی کہا چلے تو ان نے فرمایا کہ میری طبیعت کچھ خراب ہے انی سقیم انی یقینی بات ہے پکی بات ہے میری طبیعت خراب ہے بیمار وہ چھوڑ گئے تو ایروں نے بعد میں سب کی گردنے کاٹ کر جو ان میں سے بڑا تھا تو اس کے کندھے پر کلارا رکھ دیا وہ جب دیکھا کہ یہ سارے کے سارے ان کے اللہ سارے کے سارے قاتل کیے ہوئے ہیں طالبان نے بڑے بڑے بدھ جو تھے وہاں تو وہ بامیان میں بڑے بڑے بدھ بدھ سارے پڑا ڈالے دنیا میں شور مچ گیا پوری دنیا میں کہ ان کے بتوں کو مار ڈالا بتوں کو کیوں مار ڈالا بت مذہب والے لوگ بہت چلا رہے میں یہاں یہ للکارتا رہا ان کو کہ ارے جو تمہارے اللہ تمہیں نہیں بچا وہ خود کو نہیں بچا سکے وہ تمہیں کیسے بچائیں گے تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ جب طالبان حملہ کرتے تو تم اپنے بتوں سے کہتے کہ بچاؤ بچاؤ بچاؤ ہمیں, بچاؤ ہمیں بچاؤ ہمیں بچاؤ ارے انہوں نے تمہیں تو کیا بچایا تمہارے خداؤں کوئی طالبان نے گردر ایک کاٹ ڈالی تباہ کر ڈالا ابراہیم علیہ السلام نے سب کو تباہ کر دیا اور جو بڑا تھا وہ اس کے کندھے پر رکھ دیا گلہڑ اب وہ باتیں کرنے لگے کہ یہ کیا ہوا کیا ہوا ارے ان کے اللہ کو کس نے مار دیا خداوں کو کس نے مار دیا پھر درمیان سے بات نکلی کہ ایک کوئی ہے ایسا وہ ایسی باتیں کچھ کرتا تو رہتا ہے اس کو لوگ ابراہیم کہتے ہیں یوقار الح ابراہیم وہ کچھ ایسی باتیں کرتا رہتا تھا تو شاید اسی نے کیا ہوگا اچھا اچھا بلا ہو بلایا بڑھائی میں آپ نے کیا یہ کام تو نے فرمایا بل فائدہ ہے وہ کسی نے کیا ہے بل فائدہ کیا ہے کبھی روم حضرت ہے سر کانوینتی یہ ان کا بڑا ہے یہ تو زندہ ہے اس کے گردن تو نہیں گٹی ہے اس سے پوچھ لیں اسے معلوم کر لیں کہ کس نے کیا مولویوں کے لیے ایک بات بتا رہا ہوں فیال کو کبھی عم یہ بھی اخراط ہے فرمایا کہ یہ جو بڑا ہے اس نے کیا ہے اور دوسرا بھائی کیا ہے کسی نے کیا ہے اور پھر کبیرم عمار بل فعله بل فعله كبيرهم هذا يوم بقراءه دوسری قراءات بل فعله یا بطر كبيرهم هذا